حسین حسین حسین حسین حسین حسین مولا حسین حسین حسین حسین حسین حسین مولا حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین یا حسین حسین حسین یہ زندگی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اپنی سوچوں پہ نہیں ہے پہ گھیرا شکر خال دعائیں اپنی سوچوں پہ نہیں ہے پہرہ گھیرا مقصد شاہیں گے ہم رابطہ اس سے بڑا ہے گہرا آج اسلام کا جو چرچا ہے تیری قربانی کا یہ صدقہ ہے آج اسلام کا جو چرچا ہے تو پہچان خدا کہہ دی کہ تو نے قائم جو اسے رکھا ہے یا, حسی, یا, حسی, یا, حسی, یا حسی. رکھیں گے ہم مساجد کی صفح بھر دیں گے ہم مساجد کی صفح بھر دیں گے تو جو قرآن پڑھا روشن یہ جہاں کر دیں گے تیرے مقصد سے یہ غداری غد ہے یہ تغجر کی جو ہے تیرے مقصد سے یہ غداری غد ہے کہنا لب ایک صدا پر تیری سچے مومن کی آزاد آ رہی ہے یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، حسین حکم مولا سے عقیدت ہوگی علمائے کی طاقت ہوگی حق تک عید ادا پی ہوگا مستحد کی صدا نصف ہوگی کیسے ممکن ہے کہ ڈر جائیں مرتے دم تک تیرے کہل آئیں گے کیسے ممکن ہے کہ ڈر جائیں گے مرتے دم تک تیرے کہل آئیں گے ہر جگہ دیکھنا ماتم ہوگا ہر جگہ مجل سے کروائیں گے یا یا یا شکر خالق ہے کہ گھم پر ہیں ناز گے ہم کو تیرے نوکر گئے شکر خالق ہے کہ گھم پر گئے ہماری فوج ہزب اللہ ہم نازی ہمارے گئے تیرے جلتے ہوئے کی قسم تیرے سوکھے گوئے گوٹوں کی قسم تیرے جلتے ہوئے خیموں کی کسم ہر روز کے پیاسوں کی قسم ہر تک تازہ رکھیں گے یہ غم یا یا <square> دعا ہو میرے مولا کا دور یہ فنا ہو جائے قرض کر دل کا بھی ہو جائے ادا